صلی اللہ و السلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکایات اور نصیحتیں 56 اصلاحی بیانات کا مجموعہ اس کے صفحہ نمبر 22 پر جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہے اپ کو پیش کرتا ہوں نمبر تیئیس پر نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا فرمان علی شان جس نے ہزار بار مجھ پر درود پاک پڑھا میں اور وہ جنت کے دروازے پر ایک ساتھ ہوں گے علی, الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و, بارک و اسی بیٹے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین ماہ ربیع نور شریف کی بہاریں ہیں اور فیضان قصید نور کے سلسلے میں ایک بار پھر حاضری آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اعلی حضرت کے لکھے ہوئے قصید نور میں انسٹھ اشعار ہیں چالیس اشعار پڑھنے سننے کے ہم حاصل کر چکے ہیں آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارے عجر و ثواب میں ترقی ہو نیت المکمنی خیر من عام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو نیت کیجئے انشاءاللہ شاء رضا الہی کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کروں گا موقع کی مناسبت سے و کہوں گا موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ کہوں گا اچھی نیت کرتے وقت ان اللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے یہ بھی نیت کیجیے ان موقع کی مناسبت سے درد پاک پڑوں گا اور سلو الحبیب کہا گیا تو کہنے والے کے دلجوئی اور ثواب کے حصول کے لیے نمایاں آواز میں رپلائی دوں گا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولا ع وفحبی وبارہ کا وصل سعید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت قصیدہ نور کے اس شعر میں فرما رہے ہیں تم قابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا تم سے چھٹ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا میں ہوئی الا حضرت نے ان تین اشار میں جو یہ شہر اس سے پچھلا شہر اس سے پچھلے شہر میں پیارے اکالی سلاط السلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت کی منظر کشی کی کہ پیارے اکالی سلاط السلام تم مقابل تھے آکا آپ چاند کے پیشے نظر تھے سامنے تھے تو ہر پہر ہر تین گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے آٹھوں پہر ڈبل بارہ گھنٹے ہو گئے نا تو پہروں میں چاند بڑھتا نور کا چاند کا نور بڑھتا چلا جاتا تھا آپ جو مقابل تھے نا اور آپ سے چھٹ کر آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو منہ نکل آیا ذرا سا نور کا کیا ہوا اندھیرا چھا گیا اور کیا ہوا سنیے چنانچہ مرآت جلد آٹھا ساٹھ پر قبلہ مفتی احمد یارخان عیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں پیارے اکالی سلا تو سلام کیا ہیں مدینے کے چاند ہیں شمس الدوخا ہیں بدر الدا ہیں وہ حدیث پاک ترمزی شریف کے مشہور ہے کہ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالی لون فرماتے ہیں آکالی سلات السلام کو چاندی رات میں دیکھا کبھی آقا کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا پر سرخ جوڑا تھا یہ نہیں ایسا جوڑا پہنا جس پر سرخ دھاریاں تھیں میری نظر میں حضور چاند سے زیادہ حسین تھے تو آکا کے سامنے چاند کا ذرا سمو نکلا ہے کب جب اکالی سلاط السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو کیا ہوا تھا سورج نکلا ہوا تھا مگر دن تاریخ تھا یہ بھی میرے میں مفتی صاحب نے اس کی وضاحت لکھی ہے نمبر دو سو اکانوے پر چنانچہ دیوائٹ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی دن نہ دیکھا اور نہ بہت تاریخ دیکھا اس دن سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور ترمیزی کی روایت میں جب وہ دن تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے گئے زیادہ اللہ شرف و تعظیمہ تو مدینے کی ہر چیز چمک گئی اور پھر جب وہ دن ہوا جس میں آقا نے پردہ فرمایا تو مدینے کی ہر چیز تاریخ ہو گئی لا اکبر کیونکہ صحابی بنانے والی چیز تو قبر انور میں چھپ گئی اکالی سلاد اسلام نے تو دنیا سے پردہ فرما لیا وقت پر اور حدیث پاک کے آگے الفاظ یہ ہی ہیں اور ہم نے مٹی سے اپنے ہاتھ نہ جھاڑے حالانکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں مشغول تھے حتیہ کہ ہم نے اپنے دلوں کو خیر پایا یعنی اقالی صلاح السلام کے دفن سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہمارے دلوں میں وہ نورانیت وہ صفائی وہ نرمی وہ رغبت اللہ نہ رہی کیونکہ حضور علیہ سلاط والسلام کی حیات شریف میں تھی کیونکہ اب وہی آنا بند ہو گئی اقالی سلاط والسلام کے جمال کا مشاہدہ ختم ہو گیا تعلیم و تائز ظاہری انتہا کو پہنچ گئی غرض کے ایمانی حالت تصدیق میں فرق آنا مراد نہیں خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دے گئے مگر دیدار ساتھ لے گئے جس سے لوگ صحابی بنتے تھے مفتی صاحب لکھتے ہیں اسی لیے تا قیامت حاجی قاری قاضی نمازی بنتے رہیں گے مگر صحابی نہ بنیں گے کیونکہ صحابی بنانے والی چیز تو قبر انور میں چھپ گئی مزید اگلے شعر میں اللہ حضرت اپنے عشق برے جذبات کا اظہار کرتے ہیں قبر انور کہیے یا قصر نور کا قصرِ مولہ کے بلند و بالا محل قبر انور اکالی سلا تو سلام کے جو مزارے پر انوار ہیں اس کو قبر انور کہیں چمک دمکت روشن قبر کہیں؟ یا بلند و بالا محل کہیں؟ چرخِ اطلس یا کوئی چرخِ اطلس کہوں چمکدار آسمان کہوں یا کوئی نور کا آکالی سلات اسلام کی آقا تو نور نور تو آپ کی قبر مبارک بھی نور اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیے فرماتے ہیں میں آقا کے مزار پور انور کو قبر انور کہوں یہ کہیے یا قصر معلہ بلند و بالا نور کا محل کہوں یا میں چمکدار آسمان کہوں یا کہوں گے یہ سادا ساد نور کا گمبد ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اکالی صلاح اسلام کی قبر مبارک کی کیا شان ہے سبحان اللہ سے پاک میں شاد ہوا منظارہ قبری وجبت بت لہو جس نے میرے قبر منور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی بیٹے بیٹے اسلائم بھائیو مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی سنتے جائیے کہ پیارے اکالی سلا و سلام جہاں آرام فرما ہے اس جگہ کی کیا شان ہے چنانچہ قادی ریاض مالکی علیہ رحمت اللہ کبی لکھتے ہیں ان نلتا اجمب اللہ ان البکلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البقار زمین کا وہ حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں پاک سے ملا ہوا ہے تمام زمین سے افضل ہے اور یاد رکھیے صرف زمین سے نہیں آسمان سے بھی افضل ہے آسمان سے نہیں ارشے محلہ سے بھی افضل ہے اور جنت سے بھی افضل ہے جی ہاں جنت سے بھی افضل ہے اللہ اکبر ہمارے اکالی سلاۃ السلام کی کیا شان ہے اور اکالی سلاۃ السلام کے مزار پر انوار کی کیا شان ہے سبحان اللہ چنانچہ مفتی احمد یارخان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سفا چار سو اکتیس پر لکھتے ہیں قاضی یاز ملا علی قاری شامی وغیرہ ہم فرماتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا اندرون حصہ جو جس میں اطہر سے مس ٹچ کیا ہوا ہے وہ کعبہ معزمہ اور عرش اعظم سے بھی افضل ہے ہمارے اقاصلا السلام کے مزار پر انور کی اور گمبد خزرہ کی کیا شان ہے گمبد خزرہ خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس اپنی بجھا لیتے ہیں. آنکھ مل سکتی نہیں در پر ہے پیرا نور کا آنکھ مل سکتی نہیں در پر ہے پیرا نور کا میں ہوئی فران اللہ کیا ہے ہمارے اکالی سلط وسلم کی کہ روزہ اقدس کے نورانی دروازوں پر بھی نور کا پہرا لگا ہوا ہے آنکھ ملانا تو ممکن نہیں اور کیا مجال ہے کہ پرندہ نور کا پر مارے پرندہ نور کا یعنی فرشتہ یہ نور کا پرندہ جو ہے نا فرشتے نوری ہیں نا یہ بھی پر نہیں مار سکتا جب تک اس کو اجازت نہ مل جائے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اکالی سلاط و کے مزار پر انوار فائز الانوار انوار پر ستر ہزار فرشتے صبح آتے ہیں ستر ہزار فرشتے شام کو آتے ہیں چنانچہ میر جلد آٹ سفا نمبر دو سو بیاسی پر قبلہ مفتی احمد یارخان نعمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں نبیہ بن وہب روایت ہے کہ کاب حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آئے سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو جناب کاب رضی اللہ تعالی بولے نہیں ہے کوئی دن مگر ستر ہزار فرشتے اترتے ہیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں حتا کہ جب شام پاتے ہیں تو وہ چڑھ جاتے ہیں اور ان کی مثل اترتے ہیں پہلے کتنے تھے ستر ہزار تو ان کی مسل ستر ہزار مزید اور وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اپنے نورانی پروں سے اکالی سلاط وسلام کی قبر منور کو گھیر لیتے ہیں اور آقا پر درود پڑتے ہیں علی صلی اللہ تعالی علی محمد جو ایک بار آتے ہیں انہیں دوبارہ حاضری کی اجازت نہیں ملتی کیوں فرشتے اتنے اتنے اتنے اتنے, اتنے. یاد رکھیں انسانوں سے زیادہ جنات ہیں اور انسانوں اور جنات کے مجموعے سے زیادہ فرشتے ہیں تو اگر وہ بار بار آئیں گے تو پھر بہت سارے رہ جائیں گے رخصتی بار سے صرف اس قدر کی ایک بار فرشتے آندے نے مڑ دو دی اور یار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جانے آکا کی بار میں روزانہ ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتے حاضری دیتے ہیں دور دو سلام پڑھتے ہیں سوہان اللہ نور کا پہرا لگا ہوا ہے آنکھ نہیں مل سکتی اتنی نورانیت ہے اور یہاں تو نوری مخلوق جو ہے فرشتوں کو اجازت نہیں بغیر وہ اجازت کے حاضر ہو جائیں وہ ان کو بھی ہمت نہیں سوہان اللہ کیا شان ہے ہمارے آکا کی نور کی آمد پر نور کی آمد حضور کی آمد ہاکا کی آمد آمد مرحبایا مصطفیٰ مرحبایا مصطفیٰ مرحبایا مصطفیٰ مرحبایا مصطفیٰ